مجھ داباد آسو شاہ شہ اب رار ہے مجھ داباد آسی ہو شاہ شہ اب رار ہے سہنی خدا فار ہے چاند پیڑ بو جان بج دے چاند شک ہو جدا کرے با راک مر جائے عالم یہی سرکار ہے با راک مر جائے عالم یہی سرکار ہے جی کو سوے آسماں تھیلا کے جل تھل دے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دے سد کا انہاتوں کا پیار ہم کو بھی در کار ہے سد ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی در کار ہے مجھ دباد آتیوں شافی ش ابار ہے تہنیت ہے مجرم و ذات خدا غفار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ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 يا حبیب تو السلام علی نبی ولا علی کوا سابقیا نور الله نبئی تو سنتل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نیت المنی خیر المنعلی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور چینل کے ناظرین آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے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 شفیع روزِ شمار جنابِ احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبیٰ و بارک و صلی وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرا ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی تھی اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راک جنگل میں اڑا دینا جبکہ آدھی کے سپرد کر دینا رب تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالی نے میری گرفت فرمائی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پورے جہاں میں کسی کو بھی نہ دیا ہوگا جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وسیعت پوری کر دی یعنی yani اس کو دفنایا نہیں بلکہ اس کو جلا دیا جو راک ہوئی تو آدھی راک ہوا میں اڑا دی آدھی جنگل میں بکھیر دی اللہ تعالیٰ نے دریا کو اس کی راک جمع کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے اپنے اندر موجود تمام راک جمع کر دی پھر جنگل کو بھی یہی حکم دیا اس نے بھی ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کی اے ربل تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا یہ سن کر اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقینا اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی ہے بندہ جب بھی اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے توبہ و استغفار کرتا ہے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر جو زندگی گزرتی ہے اس میں ظاہر سال ملتے ہیں جو سال ہم زندگی کے گزارتے ہیں تو اس میں کچھ مہینے ہوتے ہیں جو مہینے ہم گزارتے ہیں تو اس میں کچھ دن ہوتے ہیں جو دن ہم گزارتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ہوتی ہیں تو یوں زندگی میں یوں تو ہر ہر لمحہ ہر ہر آن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اور مزید جوش ہوتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی حالت میں اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب بندہ افطار کرتا ہے اس افطار کے وقت جب اس کے سامنے کھانا اور پینا موجود ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ ابھی وقت باقی ہے اس وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب افطار کے بعد وہ تراویح کا انتظار کرتا ہے اس انتظار کے وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب بندہ تراویح ادا کرتا ہے اس نماز تراویح کے دوران اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب تراویح کے بعد وہ آرام کرتا ہے مدنی حلقوں میں شرکت کرتا ہے علم دین سیکھتا سکھاتا ہے اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سحری کرتا ہے اس سحری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے گویا ماہ رمضان تو کیا آتا ہے ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی خصوصی بارشیں بارشیں ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ یوں تو ماہ رمدان کی ہر ہر گھڑی میں خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جمعہ کا دم دن آتا ہے سبحان اللہ اس وقت کیا ہوتا ہے سنیے دعوت اسلامی کے شاطی دارے مکتبۃ المدینہ کی متبوہ فضائل رمدان شریف پر مشتمل کتاب فیضان رمضان اس میں امیر علیہ سنت ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء ایول شفیع المذنبین جناب للعالمین صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا نیز شب اے جمعہ شب جمعہ یعنی کل جمعرات و جمعہ کی جو درمیانی رات تھی اور روزے جمعہ جو ابھی جاری ہے یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروبِ آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں ڈر تھا کہ سیاح کی سزا اب ہو گیا گار ہے ڈر ہے خوف ہے کہ نہ جانے کا جو عذاب ہے یہ دنیا میں ملتا ہے یا آخرت میں ملتا ہے اللہ کی رحمت پر ٹکٹکی باندھے میرے آقا اعلی حضرت میرے آقا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ کی سزا اب ہو گیا روزے جزا دی ان, دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرآن پاک میں سورت الظمر آیت نمبر 53 پارا نمبر ڈبل بارہ اللہ تبار کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وليا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم मेरे आका आला हजरत امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانے شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان چورا آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے تو باد صاحبہ کے رام علی کے اقوال اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بھی ہیں کہ اس آیت مبارک کے نازل ہونے سے ہماری بڑی ڈھارس بندی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین وہ مہینہ کے جس میں خصوصی رحمتوں کا نظور ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے ہم نے وہ پا لیا اور پھر انسان اس معاملے میں بعض اوقات شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے بقاضے بشریت جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اس بات میں اس کو افسوس دلاتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں اتنے اتنے گناہ کیے ہیں شرابیں پی ہیں جوا کھیلا ہے بدکاریاں کی ہیں نماز قزا کی ہیں ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے دہشت گردیاں کی ہیں قتل و غارت کی ڈکیتیاں کی ہیں وہ کون سا گنا ہے جو میں نے نہیں کیا لیکن بندہ جب رب تعلی کے حضور رجوع کرتا ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہے یہی ہے کہ توبہ نہ کرے کیونکہ توبہ ہے یہی کہ جو گناہ ہوئے اس پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو اللہ کی رحمت سے پر امید ہو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر انیس پر ایک بڑی پیاری رحمت بھری حکایت نقل فرماتے ہیں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 بتا اب تیرا کیا بنے گا اس گناگار بھائی نے جواب دیا کہ بھائی اگر قیامت کے روز میرا رب آج سجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی جنت بھیجے گی یا جاننے میں ڈالے گی پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی گناہگار نے جواب دیا کہ میرا رب عزوجل وجل میری ماں سے زیادہ بھی مہربان ہے یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اس نہایت خوشحال دیکھا مغفرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے بخش میری ساری خطائیں بخش دے میری ساری خطائیں کونے دے ہم پر اپنی عتیں کھولے دے ہم پر اپنی اتائیں برسا دے ڈراہ کی برکھا برسا دے ڈرا کی متقی یا اللہ میں بردے یا اللہ میری بردے یا نو بخشے دے کا ہوا بخشے دے بخشے ہوا کا مر مولا <سلام> بخشے دے بخشے ہو کا سدکا یا اللہ میری بھر دے یا اللہ میری میرے میٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے سریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے تو ہلاکت سے بچنا ہے جنت میں جانا ہے جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے اس کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے فیضان سبحان اللہ کہ جو کفر کی تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے جب اس نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا وہ شخص جو کل تک کفری بکا کرتا تھا کفریات بکا کرتا تھا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی سوچ نصیب ہو گئی اصلاح کا جذبہ بیدار ہو گیا اپنی ان تمام بری عادتوں کو بری افعال کو کفیات سے توبہ کی اور زبان پر کفل مدینہ لگانے کی کوشش جاری کر دی تم دعوت اسلامی کو کیا جانتے ہو کہ تم دعوت اسلامی کو کیا سمجھتے ہو یہ فیضان مدینہ ہے فیضان بغداد ہے اس میں فیضان رضا ہے اور یہ فیضان امیر اہل سنت ہے الحمد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کل تک وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے اس مدنی ماحول نے انہیں مسجد کا امام بنا دیا کل تک جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے آج انہیں مدرسۃ المدینہ کا قاری بنا دیا کل تک جو علم دین کی دولت سے نا تھے اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے انہیں عالم دین اور مفتی اسلام بنا دیا تو تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ہے تو بعض اوقات اس معاملے میں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے کیا جائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے یہ ماحول آپ کو بمل بنائے گا یہ مدنی ماحول آپ کو نمازوں کا شوق دلائے گا یہ مدنی ماحول آپ کو سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ دلائے گا یہ مدنی ماحول آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا شوق دلائے گا لیکن آج نفس و شیطان کی شرارتوں کا شکار ہو کر ہم ہمت نہیں کرتے ہم ہمت نہیں کرتے کہ جناب میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے میں امامہ شریف کا تاج سجاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے ارے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس وسوسوں سے اپنی جان چھڑا لیجیے شیطان کا یہ بہت ہی برا اور بڑا وار ہے اس کا شکار ہو کر کئی اسلامی بھائی اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاؤں قبر میں لٹک جاتے ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جناب جب شادی ہو جائے گی پھر داڑھی رکھوں گا جب شادی ہو جائے گی تو پھر اماما شریف کا تاج سجاؤں گا جب آپ کچھ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر مدنی قابلوں میں سفر کروں گا اور یہی سوچتے سوچتے بسا اوقات تو شادی کا ارمانی دل میں لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوب بہاریں ہیں کہ اگر آشقا نے رسول کے ساتھ سنتوں برے مدنی قافلے میں سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی انشاءاللہ شاء بیڑا پار ہے سنیے زمزم نگر حیدرآباد بابل اسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا بیان میں مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی گئی اس نے مدنی کافلے میں سفر کے لیے نام لکھوا دیا ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ کزائے الہی از وجل سے اس کا انتقال ہو گیا کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے پوچھا یہاں کیسے آ گئے جواب دیا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 اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے انسان جس دن اس بات کا اپنا احتساب کرنا شروع کر دینا کہ اتنی زندگی گزاری میرے دین سیکھا گیا چلے سیکھ لیا اس دین کو کتنا سکھایا کہ آج مسلمانوں کی جو عملی حالت ہے کیا ہم سے پوشیدہ ہے کیا مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر ہمارا دل نہیں جلتا کیا آج مسلمانوں کی عملی حالت کمزور دیکھ کر ہم لڑستے نہیں ہیں کیا آج کا مسلمان شراب کے جام ہاتھ میں لیے لڑکھڑا ہوئے میوزک پر ڈانس کرتا نظر نہیں آتا کیا آج کل کی جو مسلمان عورتیں ہیں کیا وہ بدکاریوں کے کام کرتے نظر نہیں آتی کیا آج یہ ساری بے حیائی کے معاملات ہمیں جھجھوڑتے نہیں ہیں کیا ہم کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر ان آفتوں مصیبتوں کے سبب کیونکہ گنےکی کی دعوت جہاں نہیں دی جاتی جہاں گناہوں کو روکنے کا کوئی سلسلہ نہیں بنایا جاتا تو یاد رکھیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کہ آداب کا نظول ہوتا ہے بسا اوقات زلزلے آتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لاکھ افراد یہ وہ زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں سمندر سے اچانک طوفان اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا شہر اس سمندری طوفان کی نظر ہو جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ابھی تو کچھ نہیں بگڑا نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہیں یہ غفلت کی نیند سوتے نہ رہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اللہ تعالی کا کہہ ل غزم نازل ہو اور ہم سب اس کا شکار ہو جائیں ماہ رمضان کی مقدس ساتوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آفیت کی زندگی نصیب فرما اے مولا ہمیں آفیت کی موت نصیب فرما اے مولا ماہ رمضان کا صدقہ مسلمانوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمانے عزمت نشان ہے کہ رب تعلیٰ کا فرمان ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی <تصفيق> <تصفيق> ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعلی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہیں جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے ایک عربی نے دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس نے ارض کی کہ کیا وہ خود ہی صاف فرمائے گا جواب دیا ہاں یہ سن کر وہ آراوی ہنسنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریاف کی تو وہ ارض کرنے لگا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے حساب آسانی سے لیتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی نے سچ کہا رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں اور یہ عربی بہت بڑا فقی اور دانش مند ہے میں نے مانا کہ سب پہ مجھے کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمت یہ قیمت طلب نہیں کرتی اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہم بسا اوقات اسی کیلکولیشن میں رہ جاتے ہیں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے اس چھوٹی سی نیکی کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹی نیکی میری مغفرت کا سبب بن جائے میں نماز کو جا رہا ہوں امیر علسنت فرماتے کہ کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں اب ہم سوچتے ہیں کہ جناب میں خود تو نماز پڑھ رہا ہوں نا میں خود تو نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو لے جانے کی ارے میٹھے اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو نماز کے لیے لے جانا تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہم کہتے جناب تحجد میں اٹھ سکتے ہیں لیکن میں باچو نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں ارے نادان ہو سکتا ہے کہ یہ نماز تحجد کا ادا کرنا تیرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے فیضانِ سنت کا درس دینا یا سننا تیرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت دے کر مسلمانوں کو مسجد کی طرف لانا مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کر کے شہر با شہر گاؤں با گاؤں ملک با بلک جا جا کر مسجدوں کو آباد کرنا عاشقان رسول کو سنتیں سکھانا خود سیکھنا مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے حضرت سعید ابن ہلال رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ دو شخص دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا حکا ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب تھا میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دے دی دیا جائے گا تو ان میں سے ایک شخص زنجیریں پڑی ہونے کے باوجود جلدی جلدی دوزک کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کر سکتا اور دوسرا کہے گا یا اللہ میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرے گی کہ بندہ اس کی رحمت سے پر امید ہو جائے اور گناہوں کا معافی مانگنے والا بن جائیں نیک بننے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کر لے تو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں ہمارے اصلاف اور بزرگان دین کو دیکھیے کہ یہ اپنی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزارا کرتے تھے یہ نہیں کہ اب ماض اللہ کو یہی سمجھے کہ جناب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تو جناب توبہ کر لیں گے تو اس میں بھی سخت وعیدیں ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنے کی بہت سخت وعیدیں ہیں اس سے اس طرح کی سوچ نہیں بنانی چاہیے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کون سے گنا پر اللہ ناراض ہو جائے اور مجھے جہنم میں داخل فرما دے اور نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور اسلام کیا ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے قرآن پاک آئے تلاوت فرمائی فمائیام السکال ازرہ وم یامل مسقال ازر رتن شر نہیں ارا کہ اور قیامت کے دن بندہ اپنے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پائے گا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پائے گا اس شخص نے جب یہ سنا تو جانے لگا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اسے بلایا اور پوچھا کہ ایک شخص کیا جانا اسلام کیا چاہتا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں نے جان لیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گنا کرنا نہیں نہ جانے کون سی نیکی رب تعالی کو پسند آ جائے اور وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور نہ جانے کون سے گنا پر رب تعالی ناراض ہو جائے تو ہمارے اسلاف یہ خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارا کرتے تھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت عطا فرمائی کہ اے عمر آپ جنتی ہیں لیکن آپ کا انداز زندگی کیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے وہ جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ایک حدیث میں آتگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو ایک سو اجزاء پر منقسم فرمایا تقسیم فرمایا اپنے لیے ننانوے حصے باقی ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا اسی ایک حصے سے جملہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اسی رحمت کا کرشمہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے کو پاؤں سے روندتا نہیں ہے اور اسی رحمت سے وہ اپنے بچے کو جانتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی اپنا احتساب کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں چما چھم برکتیں لوٹی جا رہی ہیں میں کہا ہوں آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہو چکا ٹھیک ہے دو سہریاں ہم نے کر لی دو تراوی ہم نے ادا کر لی دو دن میں ہم نے کئی نمازیں آئی ہیں کئی ایسے لمحات جس میں ذکر و درود کرنا تھا جس میں نوافل پڑھے جا سکتے تھے جس میں تلاوت قرآن کا معمول ہو سکتا تھا جس پر سنتوں پر عمل کیا جا سکتا تھا جس پر علم دین سیکھا اور سکھایا جا سکتا تھا جس پر سنتوں کے سنت کے مطابق کھانا کھایا جا سکتا تھا پانی پیا جا سکتا تھا مسلمانوں کو سلام کیا جا سکتا تھا مسلمانوں کو نیکی کی دعوت پیش کی جا سکتی تھی غور کریں اور سوچیں کہ میرا حال کیا رہا مست میں سہری میں اٹھا میری کیفیت کیا تھی میں نے شہری کی میں نے کیا شہری کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی میں نے دعائیں پڑھیں کیا میں نے سنتوں کا لحاظ رکھا کیا میں نے برتن کو صاف کیا کیا میں نے برتن جسرخان پر گرے ہوئے ٹکڑے چننے کی کوشش کی حالانکہ یہ سب فضیلتیں ہیں سب برکتیں ہیں کہ جو برتن کو چاٹتا ہے برتن کو صاف کرتا ہے وہ برتن اس صاف کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے جو روٹی کا ٹکڑا زمین پر دسر خان پر گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ تو میں اور آپ غور کریں میں اور آپ غور کریں کہ اللہ کی رحمت سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی نعمتیں نصیب ہوئی اس کی برکتیں نصیب ہوئی نماز تراوی ادا کی گئی عاشقان رسول قرآن پاک سننے سنانے میں مصروف رہے میں کہا تھا پانچوں وقت نمازوں کے دوران محدین صاحب نے بکار بکار کر کہا یا السلام آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح او فلاح کی طرف اصلاح تو خیرم نماز نیند سے بہتر ہے میں کہا تھا غور کر لے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے بشارتیں ہم سنتے ہیں کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی ترقی بنی نماز کے بعد آیت القرسی پڑھنے والے کا موت مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے بشارت سنتے ہیں کہ آیت القرسی کی تلاوت کی روزانہ اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف سورہ مول شریف کی تلاوت ہوتی ہے کہ جو یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے دس قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے جو سورہ مول شریف پڑھتا ہے یہ سورت اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی کیا یہ پڑھنے کا معمول ہوا غور کرتے جائیں کہ زندگی میں اتنے رمضان آئے گزر گئے یہ بھی رمضان گزر رہا ہے لیکن میں کہاں ہوں میرے اندر کیا تبدیلی ہوئی میں کس قدر اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف پا رہا ہوں یا کہیں ماد اللہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پر گیم تو نہیں کھیل رہا مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہیں فلمیں ڈرامے دیکھ کر اس روزے کا ٹائم پاس تو نہیں کیا جا رہا کہیں نماز قضا کرنے کا معمول تو نہیں ہے کہیں یہ ماہ رمضان آنے کے باوجود والدین کی نافرمانی کا معمول تو نہیں ہے کہیں اس رمضان میں کو پانے کے باوجود راتوں کو مختلف کھیلوں کے ذریعے نہ صرف اپنی راتیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی کی بھی راتیں برباد کر کے شور مچانے کا معمول تو نہیں ہے غور کر لیں اس ماہ رمضان کی آمد پر بھی کیا ہم اللہ کی رحمت کو پکاریں گے نہیں اس کی رحمت سے اپنا حصہ طلب نہیں کریں گے کہ جب آشقا نے رسول مناجاتِ افطار میں رو رو کر شہری میں رو رو کر رب تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں کیا اس وقت میرے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں کیا اس وقت بھی میرا سر ندامت سے جھکتا ہے کیا اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب میں یوں ہی غفلت میں پڑا جس طرح سابقہ میرا معمول رہا یہ وقت بھی گزر ہی رہا ہے رہا رہا کہیں اس رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا معمول تو نہیں ہے اسلامی بہنیں بھی غور کریں مدنی چینل کی ناظرین بھی غور کریں کہ کہیں ان کا بے پردہ گھوم کر نہ صرف خود گناہوں میں مبتلا ہونے بلکہ دوسروں کو بھی دعوتیں گنا دینے کا معمول تو نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں کہ بولا اب تو گناہ کر کر کے بھی تھک چکے ہیں اے مولا آج جو چاروں طرف دہشت ہے مولا جو بربریت ہے جو لوٹ مار ہے جو عزت پامال کی جا رہی ہے جو بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے جو املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے جو مسلمانوں کو بے درے قتل کیا جا رہا ہے جو پوری دنیا میں مسلمان آزمائشوں کا شکار ہے مولا یقینا یہ ہماری بدعمالیوں ہی کے سبب سے ہے اور بہت کچھ تو, تو معاف فرما دیتا ہے تو, م... تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف اور بزرگان دین یہ ڈرا کرتے تھے اپنی زندگی اپنا احتساب کیا کرتے تھے اور نیکی کے کی دعوت کا کتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی کے ہاں ایک وزیر حاضر ہوا ارس کی کے حضور دعا فرمائیے میں بادشاہ سے بہت گھبرایا ہوا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کسی معاملے میں آزمائش میں مبتلا کر دے فرمایا کاش ایسے ہی مجھے اپنے پروردگار سے خوف ہوتا تو میں صدیقین میں شمار ہوتا اے کاش اے کاش, اے کاش اے کاش کے رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں خوف خدا بھی نصیب ہو جائے ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنے والے بن جائیں جب گناہوں کی طرف ہمارے قدم بڑھنے لگے جب گناہوں کی طرف ہمارے ہاتھ بڑھنے لگے تو احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آ آجائیے, آجائیے, آجائیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے پاکستان میں کم بیش 112 مقامات پر اس طرح سے 30 دن کے اعتقاف کی بہاریں ہیں آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں بابول المدینہ نہیں آ سکتے اپنے شہر کے موتکفین آشقان رسول کے ساتھ احتکاب کر لیجئے اگر اعتقاف نہیں کر سکتے جو وقت آپ کو ملتا ہے ان کے ساتھ گزاریے اگر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے آپ کو مدنی چینل سے وابستہ کر لیجیے آپ دیکھیے تو صحیح کم بیش سترہ سے اٹھارہ گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے مدنی چینل نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے تو ہمت کیجیے ہمت کیجیے اور اس ماہ رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لیجیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ آج سے میری کوئی بھی نماز قدا نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کروں گا سنت قبلی ادا کروں گا نوافل بادیا بعد کے نوافل بھی ادا کروں گا انشاءاللہ اللہ نماز تحجد بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا اشراک کو چاش کی بھی پابندی کروں گا تلاوت قرآن سننے سنانے کی سہادتیں حاصل کروں گا نماز تراوی کی پابندی کروں گا ذکر و اثکار کی پابندی کروں گا اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤں گا اپنے زبان کو بھی فضول گفتگو سے بچانے کی کوشش کروں گا سنتوں پر عمل کی بات ہو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیت کر لیجئے ہمت کر لیجئے اب تو اللہ کی رحمت ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے آپ کیوں دور ہیں آپ کیوں دور ہیں آ جائیے سنتوں پر عمل کرنے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو پھیلانے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیقتہ فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اذان اذان جمعہ دی جائے گی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سماعت فرما مدنی چینل کے ناظرین دی کہ اذان جب دی جاتی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے کہ جو اذان کے وقت بات چیت میں مصروف ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے تو آزان کا جواب دیجیے کیونکہ آزان کا جواب دینا بہت ہی بڑے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے ایک حدیث کے مطابق آزان کا جواب دینے والے کو ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اذان کا جواب دینا مشکل نہیں ہے جو موزن صاحب کہیں وہی دورہ دیں آزان کا جواب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق قطع cô